بسم اللہ روشنان سب سناوا تیول ارب الزیز الحکیم لہو ملکاتی وب لمید ستائیس سے بارس رح حدیب کے یہ پہلے رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر گیارہ تک کے آیتوں پر مشتمل ہے سورہ حدیب ہجرت کے بعد نادر ہونے والے سورتوں میں سے ہے اس سرح مبارکہ میں چار رکو انتیس آیاتیں پانچ سو چوالیس قدیمات دو ہزار چار سو چھہتر حروف ہے اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پہ جس مضمون کو موضوع بنایا گیا ہے وہ ہے انصاف فی اللہ یعنی اللہ تبارک تعالی کی میں سے اللہ ہی کے حکم سے اللہ کے راستے میں اپنے اپنے رساط کے مطابق خرچ کرتے رہنا اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و وطالعہ کی صفات بیان کی گئی ہے تاکہ سننے والوں کو اچھی طرح یہ احساس ہو جائے کہ کس عظیم قدرتوں کے مالک کی طرف سے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و وطالعہ نے جن مضامین کا سلسلہ وار ارشاد فرمایا ہے ان کے بارے میں سب سے پہلے اللہ کا ارشاد ہے کہ ایمان والوں میرے دی ہوئی مال میں سے میرے راستے میں خرچ کرو اس لیے ایمان کا لازمی تقاضہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں مال صرف کرنے سے پہلے ہی نہ کرے ایسا کرنا صرف ایمان ہی کی منافی نہیں بلکہ حقیقت کے اعتبار سے بھی غلط ہے کیونکہ یہ مال دراصل اللہ ہی کا مال ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو خلیفہ کی حیثیت سے تصرف کے اختیارات دی ہیں کل یہی مال دوسروں کے پاس تھا آج دوسروں کے پاس ہے اور آنے والے کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا آخر کار اسی اللہ کے پاس لے جائے گا جو کائنات کی ہر چیز کا وارث ہے اللہ فرماتا ہے تمہارا کام اس مال کا کوئی حصہ اگر آ سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف وہ ہے جو تم اپنے زمانہ تصرف میں اللہ کے راستے میں لگا دو حضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یہ میرا ہے وہ میرا ہے اور وہ بھی میرا ہے اللہ کے رسول نے فرمائے کہ تیرے مال کے چند حصے ہیں اکلپ افنا جو کچھ تو نے کہا دیا، فنا کر دیا ختم ہو گیا لدے سفا ابلا پہن لیا پرانا کر کے پھینک دیا اور جو کچھ حصہ تو نے چھوڑ دیا وہ تیرا نہیں وہ اوروں کا ہے ان کی مرضی ہے تیرے بعد وہ جیسے چاہے اس کو اپنے تصرف میں لائے چاہے تو اس کو ظلم کے لیے استعمال کریں چاہے تو اس کو اپنے آخرت کی فائدے کے لیے استعمال کریں اس دورانیے یہ تیرا ان پر کوئی قدرت اور حکم نہیں چل سکے گا جب وہ دوسری اس کے مالک بن جائیں گے جو تو نے ان کے لیے رکھ پیچھے چھوڑا ہے تیرا صرف وہ ہے کہ جو کچھ تو نے نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا سو بس تیرے کمائے ہوئے مال میں سے تیرا صرف خوش ہے چنانچہ شاعری بری بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد میں نہایت رحم کرنے والا ہے سب بحال اللہ باقی بیان کرتے ہیں اللہ ہی کا ما وہ ساری مخلوق سماوات جو آسمانوں میں ہیں ولا جو زمین میں ہے آسمانوں سے مراد انسان کے اوپر کے ساری کائنات اور زمین سے مراد انسان کے پاؤں کے نیچے کے ساری کائنات اس سارے وسیع اور عریض اوپر اور نیچے کے کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں چاہے وہ جاندار ہیں یا بے جان سب اللہ کے مخلوق ہونے کے ناطے اپنے خالق کے حکم کے تعمیل میں اللہ کے تسبیح میں مصروفی کار اور مصروف عمل ہیں وہ عزیز اور اور وہی ہے زبردست حکمت والا کہ اس نے اس کائنات اور اس کائنات میں اپنے سارے مخلوقات کو بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا لہو ملک سناوات وسی کے لیے ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا میت وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہ اداک ال لکھے انفدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے, والأخر. وہی ہے سب سے پہلے اور وہی ہے سب سے پچھلا و ظاہر اور وہ باہر اور وہ اندر بھی ہے ظاہر بھی وہ باطن بھی وہ ہو بالکل لیشے نالیم اور وہ سب کو جانتا ہے جب کوئی نہ تھا وہ موجود تھا اور جب کوئی نہیں رہے گا وہ پھر بھی موجود رہے گا ہر چیز کا وجود اور ظہور اس کی وجود سے ہے لہذا اس کا وجود اگر ظاہر اور باہر نہ ہو تو اور کس کا ہوگا آٹھ سے فرش تک اور ذرہ سے افتاب تک ہر چیز کی ہستی اس کی ہستی کی روشن درین ہے لیکن اسی کے ساتھ کہ اس سے زیادہ باطن اور پیش پوشی تک کوئی نہیں ہے بہرحال وہ اندر بھی باہر بھی ظاہر بھی باطن بھی،, بھی کھلے اور چھپے ہر قسم کے احوال کا جاننے والا ہے اللہ تبارک وطالعہ کا احساس ہے کہ اللہ وہ ذات ہے ہلقت السماوات وا جس نے تخلیق کی بنائے ہیں آسمانوں اور زمین کو فی فیصد عیامین چھ دنوں کی مقدار میں سمستاش پھر وہ قائم ہوا عرش پر اس کی پوری وضاحت سورہ آراف آ کے پارے میں گزر چکا ہے یا عالموں کو جانتا ہے ماں جو فل عرب جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں بیج بارش کے خطرے وہاں یقر جو منخا اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے یعنی انسانوں کے اعمال جو اس زمین پر سے آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں یا وہ فرشتے جو اللہ کے حکم سے انسانوں کے اعمال اٹھا کے لے جاتے ہیں یا وہ بریج جو اس زمین سے کومبل کی صورت میں باہر نکلتے ہیں ماں یل میں نہ اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے وما اور جو کچھ اس کے طرف چڑھتا ہے, ہے جہاں کہیں تم ہو واللہ بصیر اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے وہ اللہ دیکھ رہا ہے یعنی کسی وقت تم سے غائب نہیں بلکہ جہاں کہیں تم ہو اور جس حال میں ہو وہ خوب جانتا ہے تم کھلے یا چھپے جو بھی اعمال کرتے ہو ان اعمال کو اپنے جیسے انسانوں سے تو چھپا سکتے ہو لیکن اپنے پیدا کرنے والے اور ان اعمال کے پیدا کرنے والے اللہ سے ہرگز نہیں اس لیے کہ لہو ملک السماوات بات ہو اسی کے لیے ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا وہی اللہ کے ترجا اور اللہ ہی تک لٹائے جاتے ہیں تمام تر کام سارے کام اسی اللہ کی طرف لٹائے جاتے ہیں اسی کے حکم سے نکلتے ہیں اور پھر اسی اللہ کی طرف ان کو لٹایا جاتا ہے کیونکہ افلام بندے نے افلام قسم کا عمل کیا یو فی النہار وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں فی اللیل اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں وہ علی بم بزادی سدور اور اس کو علم ہے دنوں کے پیش پوشیدہ بیدوں کا یعنی دلوں میں جو نیتیں اور ارادے پیدا ہو یا خطرات اور وسع سے آئے وہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے تعمیر بلّہ رسولی یقین کر لو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور ان خرچ کرو مما اس میں سے جل مستخلفین فی جس میں اس نے تمہیں نائب بنایا ہے فلین بس وہ لوگ امن امن کم جو یقین کرتے ہیں تم نے سے وہ انفقور خرچ کرتے ہیں لہم اجر القبیر ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ تبارک و تعالی سخی ذات ہے اور وہ سخی کو پسند کرتا ہے جیسے کہ حدیث میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت شرما کہ قریب و من اللہ قریب من الناس. قریب من الجنّا واحد المنار کے جو رائے خدا میں خرج کرنے والا ہو وہ اللہ کا بھی قریب ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں کی بھی قریب ہوتا ہے اللہ کے بندے بھی اسے محبت کرتے ہیں وہ جنت کی بھی قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے البقیر باحید من اللہ من الناس. واحد من الجنہ. قریب من النار اور جو شخص بخر سے کام لیتا ہے یعنی اللہ کی دی ہوئی مال میں سے راہ خدا میں یعنی اللہ کے دین کے تبلیغ کے لیے صرف نہیں کرتا تو وہ شخص اللہ سے بھی دور یعنی اللہ اس سے ناراض وہ اللہ کے بندوں سے بھی دور یعنی لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے اور وہ اللہ کی جنت سے بھی دور اس لیے کہ جنت کا حصول ممکن ہو سکتا ہے اللہ کے حکم سے اور یہ اللہ کے حکم سے اللہ کا دیا ہوا مال جس پر یہ اس کو نائب مقرر کیا گیا ہے جو در بنایا گیا ہے یہ اللہ کے حکم کا تعمیر نہیں کر رہا اور یہ جہنم کے قریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احشاط ہے فلزین امان کم بس وہ لوگ تم میں سے یقین کرتے ہیں اللہ کی باتوں پر وہ اور خرچ کرتے ہیں لحم اجر کبیر ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے امان حکم اور تمہیں کیا ہوا لتمین بلّہ کہ تم یقین نہیں کرتے ہو اللہ کی ذات پر ور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یت تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تم یقین کر لو اپنے رب پر یعنی اپنے رب کے باتوں پر جو کہ قرآن ہے اخذ اور وہ لے چکا ہے تم سے احد امکن تمنین اگر ہو تم ماننے والے یقین کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے سارے انسانوں سے اور یہ وہی وعدہ ہے کہ جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس دنیا کے اندر آنے والے سارے انسانوں کے روحوں کو نکال کر اللہ نے سامنے کیا اور ان سے کہاستردم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سبوں نے کہا بھلا کیوں نہ اللہ تبارک کو اترا نے فرمایا کہ اس پر پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں دنیا میں آ کر انسان اپنے خواہشات کے جھنجٹوں اور دل دلوں میں اتنا گس جاتا ہے گم جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حکموں کی طرف اور ان وعدوں کو بھول جاتا ہے کہ جو اس نے عالمی ارواح میں اللہ کے سامنے کی اور ان وعدوں کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے اس کے پاس اپنے پیغام پر بھیجے اور اپنا حق قرآن نازل کیا اللہ وہ ذات ہے یونز ابدی ہی آیا دن بے جو اتارتا ہے اپنے بندے پر صاف احکامات نور تاکہ وہ تمہیں نکالے اس کے ذریعے اندیروں سے روشنی کی طرف تاکہ تم اس کے حکموں پر عمل درا ہو جو اس کتاب کی اور اپنے آپ کو ظلم کفر اور انکار کے اندھیروں سے ایمان اور یقین کی روشنی کی طرف نکال اللہ <الرَّخِيم> اور اللہ تم پر بڑا نرمی کرنے والا مہربان ہے اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ بغیر اپنے فائدے کے اس اللہ نے تمہارے لیے رسول بھیجے تمہارے لیے کتابیں نازل کی ورنہ تمہارے نافرمان بننے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں بمال اور کیا ہوا تمہیں اللہ تنفقوفی سبی اللہ یہ کہ تم خرچ نہیں کرتے ہو اللہ کے راستے میں اللہ بچ رہتی ہے ہر شے آسمانوں میں اور زمین میں یعنی یہ سب کچھ اللہ ہی کے پاس لے جائے اللہ کی نظر میں لا يستغی منكم من کمن انفقا برابر نہیں تم میں سے وہ جو جس نے خرچ کیا من قبل فتح فتح مکہ سے پہلے اس لیے کہ مکہ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کے معاشی حالت بڑی کمزور تھی اور اس وقت راہ خدا میں خرچ کرنا یعنی ضرورت مند مسلمانوں پہ خرچ کرنا گویا ان کو دین اسلام پہ قائم اور مستحکم رکھنے کی کوشش تھی جو کہ اللہ کو بڑا پسند تھا بقاتلا اور جس نے جنگ کی بولا ایک بقاتل یہی وہ لوگ ہیں کہ جو پڑ کر ہے درجے میں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے باب میں پھر خرچ کی اور باپ میں پر جا کر کی جنگ کی تو گویا ضرورت مند کی ضرورت کے وقت اللہ کے نام سے اللہ کی دی ہوئی مال میں سے خرچ کرنا اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے دن کی سدگرندی کے لیے یہی زیادہ باعث اجر اور باعث کمال کی بات ہے اور جب ضرورت مند نہ ہو تو پھر اپنے طرف سے دیتے رہنا دیتے رہنا اللہ اس پر تو دے گا لیکن اس ترجیح کا نہیں جو ضرورت مند کی ضرورت کے وقت کے خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملنا تھا بالکل لمبا تو بہت اور سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے خود ہی کا وعدہ کیا ہے محروم ان کو بھی نہیں رکھے گا کہ جو ضرورت کے بغیر اللہ کے راستے میں خرچ کرے لیکن جو ضرورت کے وقت خرچ کرے وہ درجوں میں ان سے بڑھ کر ہے بما لوگ خبر اور اللہ جو عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے وہ آخر الحمد للہ جسم اللہ الرحیم ستائیس میں پارے سورہ حدیب کی یہ دوسری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر گیارہ سے لے کر آیت نمبر بیس تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے گزشتہ رکو میں اس بات کی وضاحت فرما دی گئی تھی کہ ہر چیز چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں اللہ تبارک و وطالعہ کی ملکیت ہے پھر اللہ تبارک وطالح کی یہ شانی کریمی ہے کہ اس نے اپنے ان مملوکہ چیزوں میں سے انسان کو ایک گنا اختیارات عطا فرمائے ہیں بطور امتحان کے اور ان اختیارات میں طرز عمل اختیار کرنے کے اللہ تبارک وطالعہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی ہے اور اللہ کے ان ہدایت پر عمل پیرا ہونے پر اللہ تبارک وطالیہ نے ان سے اجر و ثواب اور اپنے رضامندی اور خوشحالی کا وعدہ اور خوشخبری سنائی ہے ان آیاتوں میں اللہ تبارک وطالعہ اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ جو میرے مال میں سے میرے حکم کے مطابق میرے راستے میں میرے رضا کی حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں میں اس کو کئی گنا بڑھا کر انہیں واپس کروں گا اور اس کے بدلے ان کو اجری کریم بھی عطا کروں گا چنانچہ شادی باری تعلی ہے منزل لذی کون ہے وہ یقر اللہ جو قرض اللہ کو قرضن حسن قرض حسنا یعنی اچھی طرح کا قرض دینا قرض حسنا اس کو کہا جاتا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ دی جائے اور پھر ان پیسوں کے دینے کے بعد جن کو قرض دیا گیا ہے ان پر احسانات نہ جل لائے جائے یا اس کے پیچھے ان کی کوئی بدنیتی کا نہ ہو نقصان پہنچانے کا یا کسی اور طریقے سے ستانے کا اللہ فرماتا ہے کہ جو اس نظریے سے اور اس طریقے سے قرض دیتے ہیں فیو لَهُ پھر وہ اس کو دو نہ کر دے گا اس کے لیے وہ لہو اجرن کریم اور اس کے لیے ثواب ہے عزت کا اللہ تبارک و بطالا کہ یہ شان ہے کہ آدمی اگر اس کے بخشے مال کو اس کے راہ میں صرف کرے تو اسے وہ اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے بشرطے کہ وہ قرض حسنا کے زمرے میں آتا ہو یعنی خالص نیت کے ساتھ کسی ذات غرض کے بغیر دیا جائے کسی قسم کی ریاکاری اور شہرت کی طلب اس میں شامل نہ ہو اسے دے کر کسی پر احسان نہ جتایا جائے اس کا دینے والا صرف اللہ کے رضا کے لیے دے اور اس کے سوا کسی کے اجر اور کسی کی خوشنودی پر نگاہ نہ رکھے اس قرض سے اللہ تبارک و تعالی دو طرح کے وعدے منسلک فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ اسے کئی گنا بڑھا کر اللہ واپس دے دے گا اور دوسری یہ کہ اپنے طرف سے اس کو بہترین عجر بھی عطا فرمائے گا ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے رگو یہ کہ کئی گنا بڑھانے سے کیا مراد ہے کیا جس نے دس خرچ کر دی اس کو بیس واپس یقینی مل جائیں گے ظاہری طور پہ تو یہ بڑھانا مفسرین فرماتے ہیں کہ دو طرح سے ہیں ایک یہ مانوی لحاظ سے اور دوسرا ہے ظاہری لحاظ سے بعض مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کے حق میں اگر بہتر ہو تو لحاظ سے بھی بڑا کر عطا فرماتا ہے کہ دس کے بدلے بیس عطا کر دے لیکن اس بیس کے دینے میں اگر بندوں کا نقصان ہو جو اللہ ہی کے سوا کوئی نہیں جانتا تو پھر اللہ تبارک تعالی مانوی طور پہ اس میں اضافہ پیدا فرما لیتا ہے اور وہ یہ کہ اللہ اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے پریشانیوں سے اور ایسے کاموں سے کہ جس پر اس نے اس کے پیسے میں خرچ ہونا ہے لہذا وہ پیسہ خرچ ہونے سے بچ جاتا ہے وہ اس کا مانوی بچت ہے راہ خدا میں خرچ کرنا صحابۂ کرام کے ہاں کتنا زیادہ پسندیدہ عمل تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے رائے خدا میں حرض کرنے کی فضیلت سن کر چنانچہ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے روی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے لوگوں نے اس کو سنا تو ایک مشہور صحابی ہے حضرت ابو دہدا انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے حرض چاہتا ہے حضول نبی کریم صلیم نے فرمایا ہاں حضرت ابو تحلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رسول آپ اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے طرف بڑھایا انہوں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ میں اپنے رب کو اپنا باغ قرض دے دیتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس باغ میں کجور کے چھ سود رہتے اسی میں ان کا گھر بھی تھا وہیں ان کے بار بچ رہتے تھے رسول نبی کریم صلی اللہ کے وہ سیدھے گھر پہنچے اور دروازے پہ کھڑے ہو کر اپنے بیوی کو پکارنے لگا یا دہدا تو تخرجی اے ام دہدا باہر نکل آؤ میں نے یہ باغ اللہ تبارک و تعالی کو دے دیا ہے تو یہ جذبہ تھا ان صحابہ رام کا اور وہ یقین تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہمی کہ جس کا یہ ایک مثال ہے یہ حدیث ابن ابھی خاتم میں مروی ہے اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے یوم المؤمنین یہ دن آپ دیکھو گی ایمان والے مردوں کو والم اور ایمان والے خواتین کو یسم کہ دور تھی ہوگی روشنی بین ان کے آگے و بے اور ان کے دائیں بشراقم یوم ان سے کہا جا رہا ہوگا کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے آج کے دن جنت الجنت کے ایسی جنت تجربہ انتخل انحاف جس کے نیچے نہریں بے رہی ہوگی خالدین فیحا سدا رہو ان میں ضال کہو الفوظ العظیم یہ ہے وہ بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑا مراد جس کو مل چکا تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے باتوں پر اعتماد اور یقین اور ایمان کا نتیجہ ہے نور سے روشنی ہے کہ جب لوگ بول سراد کے پل پر سے گزر رہے ہوں گے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں رہے گا اور ہر ایک اپنی پریشانی اور پیشمانیوں میں ڈوبا ہوا ہوگا تو ہر انسان کے پاس اگر راستہ معلوم کرنے کے لیے روشنی ہو سکتی ہے تو وہ اس کی دنیاوی زندگی میں کی بھی نیک اعمال کی روشنی ہوگی تو جو لوگ دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے باتوں پر اعتماد اور ایمان رکھتے ہیں قیامت کے دن وہ کسی طرح سے اس اندھیروں سے متاثر نہیں ہوں گے بلکہ ان کے دائیں بائیں روشنی ہی روشنی ہوگی اور وہ بآسانی اپنے منزل مقصود یعنی جنت کی طرف چل پڑیں گے لیکن یہ روشنی ایسی ہوگی کہ جس سے فائدہ صرف یہ ذاتی طور پہ اٹھائے گا اور کوئی دوسرا اس روشنی سے مستفید نہیں ہو سکے گا اس لیے کہ یہ اس کے اپنی دنیاوی زندگی میں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ثمر ہے جیسے کہ آنے والے آیت میں ہے یوم یقول المنافقون جس دن کہیں گے منافق مرد والمنافقات اور منافق عورتیں آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان والے تھے کہ انظرونا ذرا دیکھو ہماری طرف نقطد نورکم تاکہ ہم بھی روشنی لے لیں تمہارے اس نور سے یعنی ہم بھی اس نور سے اس روشنی سے فائدہ اٹھا لیں ان سے کہا جائے گا ارجو اب لوٹ جاؤ ٹھیک ہے فل تم سو پھر ڈھونڈ لو اپنی لیے روشنی اس لیے کہ یہ نور آخرت میں حاصل نہیں کیا جا سکتا یہ نور دنیا سے انسان اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہے بسور اللہ با. پھر دی جائے گی ان کے درمیان میں ایک دیوار جس کے درمیان دروازے ہوں گے فی رحما کہ جس کے اندرونی کے طرف رحمت ہوگی راحتی ہوگی وضاح رحم عذاب اور باہر کے طرف اس کے عذاب ہوں گے اب یہ ہے ذہن میں ایک سوال کہ بھی ایک دروازہ یا ایک دیوار جس کی طرف ایک طرف اتنے ہولناک حالات ہوں گے تو دوسری طرف آرام دہ حالات کیسے ہوں گے کہ جو تکلیف سے اور نقصان پہنچانے سے بندے کو محفوظ رکھے اس کی مثال بالکل ایسی دی جا سکتی ہے جس طرح کہ بجلی کی تار ہوتی ہے کہ اگر اس کے اوپر پلاسٹک کا خول چڑھا ہوا ہو تو کوئی نقصان کی بات نہیں لیکن اگر اس خول کو ہٹا دیا جائے تو اندر اس کے موت ہی موت ہے نقصان ہی نقصان ہے تو ایسے ہی ان کے درمیان ایک دیوار کڑی کر دی جائے گی کہ ایک طرف منافقین اور کافرین کے اوپر تو آزاد ہی آزاد ہوگا وہ تکلیف ہی تکلیف میں ہوں گے اور دوسری طرف اہل ایمان بڑے راحتوں کے ساتھ پرسکون طریقے سے رہیں گے اللہ کا ارشاد ہے یو نا یہ ان کو پکاریں گے کہ بھائی الم نقم محکم کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے یعنی دنیا میں تو ہم ایک ہی معاشرے کے ایک ہی بستی کے لوگ تھے قالو کہیں گے بلا کیوں نہ فتن تم انفسکم لیکن تم نے آزمائشوں میں مبتلا کر دی اپنے آپ کو وہ تربس اور تم لوگ انتظار کرتے رہے ورتبتم اور تم لوگ شک میں رہے وغیرہ الامانی اور تمہیں دھوکے میں رکھا تمہارے خیالوں نے خطا جا اللہ یہاں تک کہ آپ سے اللہ کا حکم دین اسلام کے سچائی کے بارے میں وہ لوگ شکوق اور شبہات کے شکار رہے بلکہ اس انتظار میں رہے کہ یہ مسلمان ناکامی سے ہم کنار ہو یا کمزور پڑ جائیں تو ہم ان پر حملہ اور ہو کے اپنے خواہشات کی تسکین کا سامان کریں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وغیرہ بلحر کہ وہ نیک لوگ ان سے کہیں گے کہ تمہیں دھوکے باز نے بڑے دھوکے میں رکھا یعنی اور وہ بڑا دھوکے باز شیطان ہے فلیم ملائی تم سے قبول نہ ہوگا ولا من اور ما ان لوگوں سے بالکل جو نر منکر تھے تم تمہارے لیے کافی ہے المصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے جام پہ جہاں تمہیں پہنچنا ہے یعنی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان والوں پر انتخا ذکر ل کہ جی گڑ گڑ ان کے دل اللہ کی یاد سے ومان نظل امین الحق اور جو اترا ہے ان پر سچائی میں سے یعنی بھینے اسلام ودا کن کل من عبل اور یہ نہ ہو ان لوگوں کی طرح جن کو کتاب ملی تھی ان سے پہلے فطم دراز گزرا ان پر وقت فقص قلو پر وہ سخ ہو گئے وہ کثیر ہوں فاسکوم اور ان میں سے بہت سارے ہیں وہ جو بے حکمیوں کا ارتقاب کرنے والے نا فرمان ایمان وہی ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو اللہ کے حکموں کے تعمیل کے لیے ان کے دل نرم پڑ دل نرم پڑ جاتے ہیں نصیحت اور اللہ کے یاد کے اثرات کو وہ جت قبول کرتے ہیں شروع میں کتاب کے بھی یہی کیفیت تھی کی کہ وہ پیغمبروں کے باتوں کو تو سنتے تھے لیکن جب ان پر لمبا زمانہ گزرا آہستہ آہستہ انہوں نے پیغمبروں کی ان نصیحتوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حکموں سے پہلو تہی اور کنارے کشی اختیار کرنا شروع کر دی یہاں تک کہ جب ان کو اللہ کے حکموں کے ذریعے نصیحت کی جاتی تھی ان کے دل غفلتوں میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے اور غفلت ہر چار سو سے ان پر اتنے چائی ہوئی تھی کہ وہ لوگ کسی طرح سے ان نصیحتوں کو قبول کرنے پر تیار اور آمادہ نہیں تھے تو اللہ فرماتا ہے کہ مومن کی تو یہ شان ہے اور اب تو مومن کو یہ ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے اللہ کا کامل اور مکمل دین ایک ضابطۂ حیات اس کے ہاتھ میں موجود ہے کہ اس کو پڑھ سن دیکھ کر اس کو چاہیے کہ وہ ان حکموں کے سامنے سری تسلیم خل کر دیں بے لمو جانور کو ان اللہ عرو یعق اللہ ہی زندہ کرتا ہے زمین کو باد موت اس کے مر جانے کے بعد قد ہم نے کھول کر کے سنا دی ہے تم کو اپنی باتیں لال رقم تافل تاکہ تم اسے اس سمجھ حاصل کرو یقیناً جو لوگ صدقہ کرنے والے ہیں اور جو عورتیں وہ اقرض اللہ قرض الحسن اور جو قرض دیتے ہیں اللہ کو قرض حسن وہم ان کے لیے ان کے اس قرض کو بڑھا دیا جائے گا وہ اجر اور ان کے لیے اجر ہے بڑے عزت کا آمنوا باللہ اور وہ لوگ جو یقین لائے اللہ پر وہ رس کے رسولوں پر یہی لوگ ہیں صدیقین سچے ایمان والے وہ شہدا اور یہی لوگ ہیں شہدا رد اپنے رب کے ہاں یعنی یہ گواہ ہے کہ کر قیامت کے دن ان کو بطور گواہ کے پیش کر دیا جائے گا ان لوگوں کے اوپر جن لوگوں نے ان کی زندگیوں میں ان کے سامنے اللہ کے حکموں کو ان تک پہنچنے کے باوجود ان سے کفر اور وہ جو جو کس ربوبے آیا کنہ اور جنہوں نے ہمارے حکموں کو جٹایا وہ اصحاب الجحیم یہی لوگ ہے جہنم والے جو جہنم میں رہیں گے اخرافانہ الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيعلموا أن ما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتصاخر بينكم وتكاثر فِي الأموال والأولاد قمس لغيس أعجب الكفار نبهته ثم يئيج فطراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ستاة سبارة سورہ حدیب کی یہ تیسر رقو ہے یہ رکو آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 26 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں دنیا اور دنیا کے خوشحالی کے اسباب اور دنیاوی زندگی کے مختصر اور محدود ہونے کو اور ان تمام تر خوشحالیوں کے اسباب کو آخرت کے نعمتوں اور خوشحالیوں کے مقابلے میں اور مختصر ترین ہونا مذکور ہوا ہے اللہ تبارک ہے بتانا میرے بندو جان رکھویا الحیات الدنیا یہ کہ دنیاوی زندگی لائب و لہبوں کھیل اور تماشا ہے وہ اور بنا و سنگار و تفاق بہن اور بڑائیاں کرنی آپس میں و تقا سرم فلم والی اور ایک دوسروں پر سبقت حاصل کرنا ایک دوسروں کو ایک دوسروں سے آگے بڑھنا مالی استحکام میں والاولاد اور اولاد میں یعنی افرادی قوت میں بس دنیا میں یہی کچھ ہے جس ارد گرد انسان کی زندگی گھوم رہی ہے کہ کم عمری میں کھیل ہوتا ہے تماشا ہوتا ہے پھر بنا سنگار اور فیشن پھر ساکھ بڑھانا اور نام و نمود حاصل کرنا پھر موت بس اتنی ہی ایسی چیز ہے جس کے لیے یہ انسان اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہے اس کی پوری وضاحت سورہ یونس کے آیت نمبر چوبیس اور پچیس سورہ ابراہیم کے آیت نمبر اٹھارہ سورہ کاف کے آئت نمبر تینتالیس اور چینتالیس سورہ نور کے آیت نمبر چالیس میں ان کی پوری وضاحت ہے کہ یہ دنیا کی زندگی دراصل ایک عارضی زندگی ہے یہاں کے بہار بھی عارضی ہے اور یہاں کے مشکلات بھی عارضی دل بہلانے کا سامان یہاں بہت کچھ ہے مگر در حقیقت وہ نہایت ہی مختصر اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں انسان بڑا سمجھ کر کے اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے تمام تر صلاحیتوں کو انہی کی حصول کی پیچھے لگا لیتا ہے اور اپنے آخرت سے پہلو تحیف کر کے اپنا نقصان کر لیتا ہے اللہ تبارک مطالعہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے مسئلہ جیسے کہ مثال بارش کی آج کہ اچھا لگتا ہے اس بارش کے برس کی وجہ سے کسانوں کو نبات اپنے نباتات اپنے پیداوار سنما یا ہیجو پھر ان کے کسانوں کے پیداوار یا ان کی فصل تک جاتی ہے فتر مسرم پھر تو دیکھتا ہے اس کو کہ وہ زر پڑ جاتا ہے سنما یقون ہو پھر وہ ہو جاتا ہے روندہ ہوا آگا تو یہ انسان کی زندگی بالکل ایسے ہی ہے کہ پہلے تمنا ہوتی ہے بچہ پیدا ہونے کی بچہ پیدا ہو جائے پھر جوان ہونے کی امیدیں جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کسی اچھی ملازمت کی خواب پہ جب وہ ہو جاتے ہیں تو پھر انسان اپنے آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے اور پھر کسی فکر فکر میں آخرت کی طرف نہ جاتے ہوئے دنیا, دنیا سے آخرت کی طرف کچھ کر جاتا ہے جیسے کہ کسان پہلے ہی امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ بارش برسی گی جب وہ برس جاتا ہے تو پھر وہ امین لگاتا ہے اپنے زمین کے پیداوار سے کیسے پیداوار اگے گا جب وہ اگاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جی یہ پک جائے گا جب وہ پک جاتا ہے تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کو کاٹ لیتا ہے اور کاٹنے کے بعد اس کا سارا دوسرا جو ہے نا وہ پاؤں میں روندہ ہوا وہ سارا منظر ہی بدل جاتا ہے اور فی الحال اصہب شدید اور آخرت میں سخت آزاد ہے اور معرط المن اللہ اور اللہ کی طرف سے معافی بھی ورزام اور اللہ کی رضامندی بھی تو اب انسان پہ یہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی دنیا سے اپنے آخرت کے لیے آزادی شدید کمانا چاہتا ہے یہ اللہ کے معفرت اور رضامندی اتنی بات ضرور ہے کہ وہ عمل حیات اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی اللہ متا غرور سوائے دھوکے کے سامان کی انسان یہ سوچیں کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا نہیں ہوگا انسان یہ سوچے کہ یہ دنیا میرے پاس رہے گی نہیں ہوگا اب اللہ فرماتے سادی کوئلہ معرت تم دھوڑ لگا بخشش بخش کی طرف میں ربکم جو تمہارے رب کی طرف سے وہ جنت اور اس جنت کے طرف اردو کا سما اولا ارد جس کے پھیلاؤ ہے جیسے پھیلاؤ آسمان اور زمین کے یعنی جس کے وسعتیں آسمان اور زمین کی یعنی وسعتوں کی, کی طرح انسان کے نظر میں دنیا کی زندگی میں سب سے وسیع تر اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ آسمان اور زمین کے وسعتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زمین اور آسمان کے طرح وسوتے رکھنے والے راحتوں کے دنیا ہے آحرت ہے اس کے حصول کے لیے تم کوشش کرو و جو تیار کر رکھی گئی ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے باللہ اللہ کے اوپر و رسولی ہی اور اس کی پر ذالک فضل الله یہ اللہ کا فضل ہے یو تیہی میں یشا وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے فضل والے ہیں ما اصاب من مصیبت ان فی الارض کوئی آفت نہیں پڑتی زمین میں ولاف انفسکم اور نہ خود تمہارے جانو میں اللہ فی کتاب من قبل النبرآہا مگر یہ لکھی ہوئی ہوتی ہے ایک کتاب میں پہلے اس سے کہ وہ ظاہر ہو ان نظارے کے علام وسی بے شک یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے تو انسان جو دوڑ لگاتا ہے کہ میں مصیبتوں سے محفوظ کر لوں گا خود کو میں مصیبتوں سے بچا لوں گا دنیا کو تو اللہ تبارک کو طالیٰ فرماتے ہیں کہ اس انسان پر جن جن مصیبتوں نے پڑھنا ہے وہ بڑھنے ظاہر ہونے سے پہلے ہم نے لکھ لیا ہے وہ پڑھ کے رہیں دنیا کے اندر جن جن پریشانیوں نے پیدا ہو جانا ہے وہ پیدا ہو کے رہے گی یہ انسان کا کام نہیں ہے یہ اللہ کا کام ہے انسان اپنا وہ کام کرے جو اللہ نے ان کو سمجھایا ہے اور جو اس انسان کی ذمہ داری ہے لیکن یہ اپنے کام تو کر نہیں رہا اللہ کے کاموں کے کرنے کی پیچھے دوڑ لگا رہا ہے جو اس کے, اس کے بس کے ہے ہی نہیں اور نہ اس کی ذمہ داری ہے انسان کی ذمہ داری اور انسان کے کرنے کے کام یہ ہے کہ اللہ کے حکموں اور اللہ کے رسول کی تریفوں کے مطابق اپنے سارے اعمال کو کرتے رہا کرے اور اس کے نتیجے کو اللہ پہ جوڑ دے جب یہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے گا تو اللہ اپنے ذمہ داریوں کو بخوبی جانتا ہے <يَصْحِر> بے شک اللہ تبارک و عطالہ کے لیے یہ بڑا آسان ہے اور یہ اللہ نے اپنے ذمہ کیوں یہ لے رکھا ہے کہ جہاں کہیں جو واقع رونما ہوگا وہ میرے ہی حکم سے میرے ہی طرف سے ہوگا تاکہ تا تم غم نہ کھایا کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ نہ آیا آتاکم اور نہ شیخیاں مارو اس پر جو تمہیں دیا گیا وہ لا يحب حبک اللہ فخور فہور اور اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر ایک اترانے والے حد سے بڑھ کر غروف کرنے والے کو اس لیے کہ انسان حد سے بڑھ پر غرور تب کرتا ہے جب اس کے خیال میں وہ کارنامہ اس نے سر انجام دیا ہوتا ہے حالانکہ وہ, سر ان... وہ کارنامہ اس کا سر انجام دیا ہوا نہیں بلکہ اس کارنامے کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی اس کے پیدا کرنے والے اللہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کر لیا تھا نیندین وہ لوگ یب جو بخل کرتے ہیں وہ امرون ناصبل بخ اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں نہ خود راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو خرچ کرنے کی ترجیح دیتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی راہ خدا میں خرچ کرنے سے اگر ہو سکے تو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں یہ اور جو جس نے منہ مور لی فن اللہ اور حمید بس بے شک اللہ تبارک بے پرواہ ہے سب خوبی والا لقد ارسنا رسودنا یقینا ہم نے بھیجے اپنے پیغمبر بال واضح احکامات کے ساتھ وہ انزل معلبہ اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب ولمزانہ اور ترازو لیقومن ناس و بلقس تاکہ سیدھے رہے لوگ انصاف پر یعنی انصاف کے بارے میں ہم نے واضح ہدایات اور احکامات ان کو دی وہ انحدیدہ اور ہم نے اوتارا لوہا فی حب الشدید جس میں بہت بڑی سخت جانی ہے اور منافع الناس اور لوگوں کے لیے النف کا سامان بھی ولیالم اللہ ہوں اور تاکہ معلوم کرے اللہ میں کہ کون اس کے مدد کو آتا ہے وہ کے رسول کے, بنتے کے. اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے سب سے زیادہ زوراور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ ہم نے لوہے کو اتارا یا لوہے کو زمین میں پیدا کیا جیسے کہ دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمر کے چھٹے رکو میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ, لَكُم مِن سم... مِن الْأَنْعَامِ ازواج کہ ہم نے تمہارے لیے چھپائیوں میں سے نازل کیے آٹھ قسم کے جوڑے اس نے تمہارے لیے مویشیوں کو نازل کیا کہ کی مویشی زمین پہ پیدا ہوتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی یہاں پہ آئے اسی طرح یہاں بھی جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین پر جو لوہا موجود ہے یہ بھی ہمارے حکم سے ہی موجود ہے اس کے بعد انبیاء علیہ السلاۃ وسلام کے مشن کو بیان کرنے کا ذکر کیا گیا ہے اور مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ انبیاء اکرام کے جو اس پیغام کے راستے میں دیوار بن کر زد اور خسد کی وجہ سے رکاوٹ ڈالتے ہیں اور وہ نصیحت کرنے والوں کی نصیحت حاصل نہیں کرتے اور نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ الٹا اللہ کے اس دن کے چراغ کو بجانے کے درپے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس طرح اشارہ فرمانا چاہتا ہے کہ پھر میرے اس دی ہوئے طاقتور مخلوق کو استعمال ملاتے ہوئے دین اسلام کے راستوں سے عدل و انصاف کے ساتھ ان رکاوٹوں کو ہٹا دو اور ختم کر دو اور دوسرے یہ کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے دوسری ضروریات زندگی کے فوائد بھی حاصل کرتے رہتے ہیں جیسے کہ یہ بات کسی سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے کہ ساری مشینری جتنی استعمال میں لائی جاتی ہے انسان جو استعمال میں لاتا ہے اپنے فوائد کے حصول کے لیے اس کا انحصار لوہے کے اوپر ہی ہے تو یہ اللہ تبارک و وطالعہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ کے ان نعمتوں پر غور و فکر سے ان نعمتوں کے پیدا کرنے والے رب کا شکر ادا کرنا اللہ کے ان نعمتوں سے مستفید ہونے والے ہر انسان بے لازم ہے وہ اخراوانہ الحمد للہ رب العظمین